بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا, کیا؟, علم يجعل فی تضلیل کیا اس کی تدبیر کو اس نے بیکار نہیں کر دیا علیہم طیرن اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے ترمیل جو ان پر خشک مٹی کے کنکر برساتے تھے خواجہ علم کا عصف معقول تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بس کی طرح کر دیا